یونٹ این آئی ٹی یونٹس اور شیئرس کے متعلق وضاحت فرمائیے دیکھیے یہ اس ملک کی کم نصیبی کہی اس قوم کی شیئرس کی مارکیٹ میں یونٹس کی مارکیٹ میں کوئی کاروبار جائز نہیں ہے اس کو ہم کہیں کہ اصول مدارے بت پر اس کو استوار کیا گیا ہو کوئی بھی سسٹم ہمارے یہاں جو ہے وہ اس میں درست نہیں ہے اس لیے یہ جو شیر اور یہ یونٹس ہیں ان کی ساری تجارت دینا دینا اور اس سے جو نفع آئے یہ سب ہی سود کا کاروبار ہے جو نفع آئے گا وہ بھی ہمارے نزدیک سود ہے اور یہی مسئلہ ہماری یہاں دارال سے جاری ہوتا ہے ہمارے یہاں کے مفتی مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی بھی یہی فتویٰ دیا کرتے ہیں